ان عِدَّة الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا اس کائنات کا خالق و مالک ہے اور اس کائنات میں موجود تمام ترقیات اسی خالق کائنات میں ہی پیدا کروائی اسی طرح ماہ و سال دن رات یہ بھی اللہ سنا ہوا کی سنہر اور اس کی کاریگری ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید قرفان عمید کے اندر ایک الشهور کروایا الله انتورا سہرن کی کتاب اللہ یوم خالا تنازعات کیول اور جب سے اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے اس وقت سے لے کے اللہ نے مہینوں کی تعداد بارہ رکھی ہے اور چار مہینے اس میں سے ہرمت والے ہیں یہ اللہ رب العالمین کا دین سیم ہے لہذا تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم اور زیادتی نہ کر لیکن اہر بکر وہ ایسا کام کیا کرتے کہ اللہ سبحانہ نہ ہو نے جو مہینے حرمت والے مقرر و متعین کروائے ہیں ان کے اندر ہیر پھیر کیا کرتے کبھی محرم کی جگہ پہ سفر کو حرمت والا مانتے اور محرم کو اپنے لیے حلال کر لیتے کبھی ذکا گاہ الحجہ کی حرمت کو آگے پیچھے کر دیتے اور کبھی رجب کو حرمت والا نہ مانتے اسی طرح اور بہت سارے کام وہ مہینوں کی طرف منسوخ کر کے دیا کرتے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انسیتری یو دلو بھی ہل کام لی مہینوں کے اندر ہیر پھیر کرنا غربت والے مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا یہ کفر میں اضافہ ہے کافر لوگ گھرا ہوا کرتے تھے وہ ایک سال حرمت والے مہینے کو حرمت والا مانتے اگلے سال اسے حرمت والا نہ مانتے بلکہ اس کے بجائے کسی اور مہینے کو حرمت والا بنا دیتے مَا حَرَّمَ تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ارب آس الرم چار حرمت والے مہینے قرار دیے ہیں چار کی گنتی پوری ہو جائے اللہ رب فرماتے ہیں اللہ تعالی ایسی کافر قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا حجر الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ دارہ کا جس دن اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے زمین و افغان کو پیدا کیا تھا اور مہینوں کی جو ترسیب رکھی تھی آج زمانہ اسی ترسیب کے مطابق واپس لوٹایا ہے سال کل بارہ مہینوں کا ہے مینہار باد الحر چار مہینے ان میں سے حرمت والے ہیں متوالیہ تین مہینے مسلسل آنے والے ہیں زی قعدہ زلحجہ اور محرم اور چوتھا مہینہ فرمایا ہوا رجبود جمعہ و, رجب و, و شاہبان چوتھا مہینہ حرمت والا رجب کا مہینہ ہے جو جما ثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے لہٰذا یہ حرمت والے مہینے ہیں ان کی حرمت کو آگے پیچھے نہ کیا جائے تو ماہر سفر میں ایک بڑا کام اہل جاہلیت کو یہ کیا کرتے کہ مہینوں کی حرمت کو آگے پیچھے کر دیتے سفر کو محرم کی جگہ اور محرم کو سفر کی جگہ لے آتے لونا ہو ہاں ماں ہرا ایک سال اس کو حرمت والا مانتے ایک سال حرمت والا نہ مانتے اسی طرح اس مہینے کو وہ لوگ منہوس خیال کیا کرتے منہوس سمجھتے دین اسلام نے عقائد کی ایسی غلطیوں کی بھرپور طریقے سے اصلاح کی ہے توہم پرستی کا عقیدہ ظاہرانہ باخیرانہ عقائد نظریات نوست کے نظریات اللہ حضر العالمین نے دین اسلام میں فت ان اس کی نصی ایسا کوئی تصور کوئی عقیدہ اسلام کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے نوسر وہ کسی دن میں کسی جگہ میں کسی انسان یا جانور میں نہیں ہوگی بلکہ کچھ افراد کی نسبت سے کوئی دن جگہ یا کوئی جانور یا کوئی انسان منحوس ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ اللہ بالمین نے احساس فرمایا ہے کہ ہم نے مجرموں کو عذاب دیا فی یوم نحس مستمر حوصن والے دن میں جو کہ ان پر جاری رہنے والا تھا اور اسی طرح دوسرے مقام پر احساس فرمایا فی ایام نحسات نحوست والے دنوں میں ان پر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا تو یہ نحوست صرف ان لوگوں کے لیے تھی ان کے بد اعمالیوں کے نتیجے میں تھی وغیرہ وضافے ہی کوئی دن کوئی مہینہ وہ منہوس نہیں ہوا کرتا ہے لوگ اہل جاہریت سوال کے مہینے کو منحوس سمجھتے جس طرح سفر نے شادی بیاں نہ کرتے کاروبار کا آغاز نہ کرتے سفر پہ روانہ نہ ہوتے ایسے ہی شوال کے مہینے میں بھی وہ شادی بیاانہ کیا کرتے سید عائشہ اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا نکاح ہوا اور رخی شوال کے مہینے میں ہوئی اور بتاؤ تو صحیح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیویوں میں سے مجھ سے زیادہ اور پہنچی محبوب یعنی اس عقیدے کی نفی کی کہ ایک مہینے کو ملحوظ قرار دے کے اس کے بارے میں یہ عقیدہ یہ نظریہ رکھا جائے کہ اس میں اگر شادیاں کی گئیں تو وہ ناکام ہو جائے سفر کیا گیا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا کاروبار کیا گیا نقصان ہوگا عدے کی رسی کی ہے اور اس بات کو سابت کیا ہے کہ نو ایام میں دلوں میں مہینوں اور سالوں میں ذاتی نہیں ہوتی ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں من ردت ہوں تیار فقط راخ کسی کے بد شگون نے فالی نے اگر کسی آدمی کو کسی کام سے روک دیا فقط پکس اثرات رکھ دیا حاجی صاحب تو سویرے جا کے دکان پہ براجمان ہوئے سب سے پہلے ایک فقیران پہنچا اب کہنے لگے لو جی صبح صبح ہی فقیر آ گیا ہے گا کے بھی آنے سے پہلے آج کا دن بڑا ہی منحوس گزرے گا یہ لہوست کا عقیدہ دین سلاب میں فتح جائے سفر پہ جانے لگے راستے سے کالی بلی گزر گئی سامنے سے وہی سے واپس کہ جی بلی راستہ کاٹ گئی ہے لہذا اب سفر نہیں کرنا اس قسم کے سد اپائدوں اور نظریات پائے جاتے ہیں کسی کام کا آغاز کرنا ہے جاؤ درباروں کی سرزمین پہ قلعے پہ وہاں ایک طوطا لے کے وہ بیٹھے ہوتے ہیں اسے فال نکلواؤں کے یہ کرنا درست ہے کہ اہل جہلیت بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے آسمان کی طرف تیر پھینکتے اگر وہ دائیں جانب یا سامنے کو گرتا تو سمےتے کہ یہ کام ہمارے لیے بہتر ہے وہ کر گزرتے اور اگر پیچھے کی جانب یا گائی جانب گرتا تو سمے تھے یہ کام ہمارے لیے درست نہیں ہے اس کام کو تر کر دیتے پر مایا من ردت ان حاجتی ہی جس آدمی کو اس کے کام سے اس کی اس بد شگونی نے بد فالی نے روک دیا فقط اثرات یہ آدمی دوسرے ہو جائے گا کیونکہ اللہ تعالی کا حکم ہے کا فتح وکل حض اللہ جب آپ کسی کام کے کرنے کا آزم کر لیں ارادہ کر لیں پھر اللہ العالمین پہ توکل کی یہ سفر کرنے کے لیے جانے لگا نکلا اس نے کیا دعا پڑی بسم اللہ علی اللہ لا توکل ولا حض اللہ بلّ میں اللہ کے نام کے ساتھ گھر سے نکلتا ہوں تبکل تو اللہ میں نے اللہ پہ کیا ہے گناہوں سے روکنے کی قوت اور نیکیاں کرنے کی طاقت اللہ سے کے بغیر کبھی ممکن نہیں یہ ایک عقیدہ تھا جو گھر سے نکلتے ہوئے اس کی زبان پہ آیا اس نے اقرار کیا دعا پڑھ کے گھر سے نکلتا ہے راستے سے کوئی ایسا آدمی مل جائے جس کو یہ مدو سمجھتا ہے واپس آ گیا بلی کو راستے میں سے دیکھا کہ وہ میرے سامنے سے روڈ کراس کر گئی ہے یہ واپس آ گیا عجیب توکل ہے اس کا اللہ کے جو ایک بلی نے ختم کر دیا کیا کچا سیلادہ اور نظریہ ہے فعدہ اصل کا فتوکل اللہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب آپ عزم کر لیں ارادہ کر لیں کسی کام کے کرنے کا پختہ پھر اللہ تعالیٰ پر توقل کیجیے اور وہ کام کر گزری ہے اور یہ چیزیں نہ کسی کو کوئی نفع دے سکتی ہیں نہ کوئی نقصان دے سکتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محاذ ابن جبر رضی اللہ تعالیٰ علو کو فرمایا ہے ان کا لا کا ما ساری کائنات پوری امت جمع ہو جائے تجھ کو نفع دینے کے لیے فائدہ پہنچانے کے لیے تجھے کوئی کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا اللہ ماں کا کابہ اللہ ہاں اللہ نے جو فائدہ تیرے مقدر میں کیا ہے تجھے صرف وہی وہ ملے گا روح کا بھی <شئئن> اگر یہ کٹ کر لے جمع ہو جائیں سارے متحد ہو جائیں اس بات پہ کہ تجھ کو نقصان پہنچا دے لا ید الرح بھی صحیح <شئئن> تجھے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے اِلّا ما اللہ ماہ کا سباب اللہ ہاں اللہ نے اگر تیرے مقدر میں کوئی نقصان لکھا ہے تو وہ پہنچے گا اگر نہ لوگ نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں نہ کسی کو نقصان دے سکتے ہیں. اللہ لما ولا مانع ولا منعتا علامہ آئی تھا کہ اللہ جس کو تو دے دے کوئی روکنے والا نہیں اور جس کو تو نہ دے اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے اور کسی کی بزرگی کسی کو فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے تیرے مقابلے میں ہمارے یہاں عید غریب قسم کے نظریہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حقائد کی نفی فرمائی فرمایا لا و ولا تیارہ ولا سیارا ولا سفر بیماریاں متعدی نہیں ہوتی بلاتے خود کوئی بیماری اڑ کے کسی دوسرے کو نہیں لگتی ہے بیماریاں متعدی نہیں ہیں ایک آدمی آیا کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ ایک اون خارش جلا ہوا تھا تو باقی بھی کئی اردو کو خارش لگ گئی ہے فرمایا من الاول اچھا تیرا یہ ذہن ہے کہ باقیوں کو خواہش لگی ہے پہلے ان کی وجہ سے تو پہلے کو کہاں سے لگی تھی جس نے پہلے کو بیمار کیا اس نے باقیوں کو بیمار کیا لا لاہدہ بیماریاں متعدی نہیں ہوتی وہ اللہ اور الو الو بھی نہیں ہے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جس گھر کی منڈیر پہ دیوار پہ آ کے الو بیٹھ جائے پھر وہاں تباہی بربادی شروع ہو جائے ظاہری شاعر نے بھی کہا ہے ہر شاخ پہ الٹو بیٹھا ہے انجامِ بلندتا کیا ہو یہ جہرانہ آسہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نقیق آج ہمارے ہاں کیا عقیدہ ہے دیوار پہ آ کے کبا بیٹھ جائے بولنے لگے کہتے ہیں مہمان آ رہا ہے کسی کو چھینک آ جائے کہتے کہ کسی نے یاد کیا ہے اس لیے چھینک آئی وہی چہلانا آ پائے نظریات جس کی اسلام نے نفی کی ہے ہی موجود کسی کے ہاتھ میں خجری خارے شروع ہو جائے وہ سمجھتا ہے شاید پیسے ملنے والے ہیں عجیب عجیب نظریات سب ہومانا آ پائے ماں لا ہاں مَا ایسا کوئی چکر نہیں وہ لا سفر لوگ سفر کے مہینے میں شادیاں نہیں کرتے تھے سفر کے مہینے کو منہ رہتے تھے سفر کے مہینے میں رفتے سفر نہ وادہ کرتے تھے آپ نے انکار کر دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے لا سفر آپ سفر کی کوئی نحست نہیں بلکہ کہتے اللہ ہی اگر کسی چیز میں خیر رکھے تو اس کے اندر خیر ہے پکڑنا نہیں ایک پرندہ گزرا بولنے لگا اس پرندے کی آواز سن کے ایک آدمی کہنے لگا خیر خیر کہ اس میں ہمارے لیے اچھائی اور بھلا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس قافلے میں موجود تھے فرمانے لگے لا خیر ولا سر نہ کوئی خیر ہے نہ کوئی سر ہے الخیر خیر ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کسارا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پوچھا کہ اس کا کیا کسارا ہے اگر کوئی ایسا ذہن اور احتساب رکھ بیٹھ کے ایسی کوئی بات کہہ لے آپ نے فرمایا بولوں تم یہ کہو اللہ ہوں اللہ خیرا اللہ خیر روکا اللہ خیرا اللہ خی روکا اللہ خیر بھی صرف تیری طرف سے ہے اور کوئی اچھا شگون ہے وہ بھی تیری طرف سے ہی ہے تو دی پہ ہی کسی چیز کے اندر نہوصت موجود نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نوسط اگر کسی چیز میں ہونی ہوتی ان کار پی اگر نوسط کسی چیز میں موجود ہوتی تو وہ تین چیزوں میں ہوتی المرآ و داد و الفر بیوی میں عورت میں گھر میں اور سواری دیگر. اگر نس کسی چیز میں ہوتی تو ان تین میں ہوتی یعنی آپ نے نفست کے ہونے کی مکمل طور پہ رکھی تھی اور انہیں تین چیزوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ وہ میرے آدمی کے لیے بڑی بہترین ہے انور کا بلحانی شاندار بہترین سواری ودار الواسع کھلا بھر تو سالہ میز سالے بھی ہے. یہ ایک مسلمان کے لیے نہایت موجود ہے یعنی جاتے ہی نہوست ان تین چیزوں کے اندر بھی نہیں ہے عورت میں گھر میں یا سواری میں ذاتی طور پر نہوست نہیں ہے ہاں کوئی گھر کسی شخص کے لیے یا بعض افراد کے لیے نوصت کا سبب اور واحد بن جائے لیکن وہی کسی دوسرے کے لیے بہتر ہو جائے گا اہل جاہلیت اسی طرح یہ کہا کرتے برا تبر وہ وعفل اثر و السفر توقد حلت ولیمان تو لمن اعتمر کہ جب جبوں کے کمر پر پلان رکھنے کی وجہ سے جو زخم ہیں وہ صحیح ہو جائیں۔ ان کے نشانات مٹ جائیں اور سفر کا مہینہ چلا جائے ختم ہو جائے تو ادحت ہنورا تو نہیں مانے تو عمرہ کرنے والے کے لیے عمرہ کرنا جائز ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے اور نظریے کی نفی فرمائی اور سفر کے مہینے میں آپ نے عمرہ کیا صحیح بخاری کے اندر ابن عباس ہوتی اللہ تعالیٰ ہوتی ہے حجی تفصیل کے ساتھ موجود ہوئے جاہلیت اس طرح سے کہا کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے مہینے میں عمرہ کیا تو جب آپ عمرہ کرنے کے لیے گئے آپ نے عمرہ ادا کیا تو اہل مکہ پر یہ بات بڑی گراں گزری بڑی خاص گزری لیکن آپ نے صحیح عقیدہ اس قسم کے جاہلانہ واقع عقائد و نظریات پتنگ غلط ہے اسی طرح بہت سارے اور بھی اہم اہم کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے مہینے میں کیے غذبۂ اقبال اس نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں رنگ کا جھنڈا پکڑا تھا یہ وہ پہلا گزبہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود لڑائی کے اندر جنگ میں شریک ہوئے اور یہ بھی سفر کے مہینے کے اندر ہوا اسی طرح میرے مولنا کا واقعہ وہ بھی چوتھی ہجری کو سفر کے مہینے میں پیش آیا اور اسی طرح غذبہ خیبر یہ بھی سفر کے اندر ہوا فتح خیبر سفر کے مہینے میں ہوئی ہے یعنی جاہلوں کا جو ایک عقیدہ تھا ایک نظریہ تھا وہ سارے کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مکمل طور پہ ختم کیا اسی طرح ہمارے ہاں بھی بہت ساری بدعات اس سفر کے مہینے سے ریلیٹڈ ہے یہ آج کل موبائل فونوں کی بیماری یہ بدعات کی ترویج میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ گڑا جھوٹ باندھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوخ کیا اس کا ایک میسج بنایا پھر آگے سے پھیلانا شروع کر دیا سفر کے آخری ایام میں یہ میسج اکثر گھومتا ہے کہ آنے والا ہے لہذا آپ کو پیش کی مبارک اور پھر نیچے لکھا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے پہلے ربی البل کے آمد کی یا سفر کے ختم ہو جانے کی خوشخبری دے اس کو جنت کی خوشخبری دے پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے یہ معاملہ حصل کیا ہے نہ قرآن میں ہے ایسی کوئی بات نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اپنی طرف سے لوگوں نے کھڑی ہوئی پھر اس مہینے کی آخری بدھ کو سفر کے مہینے کی آخری بدھ کو سپیشل قسم کی فرسیں کی جاتی ہے جن کا نہ قرآن میں کوئی ثبوت ہے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ثبوت ہے کچھ لوگ چاچ کے وقت میں چار رکت نماز ادا کرتے ہیں تو آخری باش کے وقت چار رقطیں ایک سلام کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور ہر رقت میں سترہ بار فاتحہ پڑھتے ہیں اور سورت کو سر پچاس مرتبہ پڑھتے ہیں سورت اخلاق اور محبت فلک اور سورت ناز یہ ایک ایک مرتبہ پڑھتے ہیں ہر हैं کے اندر یہ عمل دہراتے ہیں اور سلام کے بعد تین سو ساٹھ بار یہ عید پڑھتے ہیں اور پھر اس کے آخر میں پڑھتے ہیں سبحانہ ربی کا رب الزت اور سمجھتے ہیں کہ یہ کام کرنے سے سال بھر کی مصیبتیں اور بلائیں ٹل جائیں اس قسم کی کسی نماز کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ یہاں ہیں جن کا نہ کتاب اللہ میں وجود ہے نہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وجود ہے اور امام المبیا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عملا رد جس نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہماری مہر نہ ہو وہ مردود ہے نہ خیر الحبی کتاب اللہ باتوں میں سے بہترین باتیں کتاب اللہ کی باتیں ہیں وہ خیر الحدی حدی مہنگا دن صلی اللہ علیہ وسلم اور طریقوں میں سے بہترین طریقہ محنگ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے وہ سر العبول وسلطہ اور اس دین میں کے بدترین کام کو ہیں جو لوگ خود نئے ایجاد کر لیں اور ہر پیٹھک گمراہی ہے ہر پیٹھ گمراہی ہے اور ہر گمراہی فنار جہنم میں لے جانے والی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ دان باندھنا جھوٹی باتیں کرنا جو بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی وہ کہہ دینا اور کہنا کہ یہ آپ کا فرمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں <سلام> من کادا بڑے ہم میلن فر یہ سب جو جان بوجھ کر میرے بارے میں جھوٹھی باتیں کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانا جہنم کے اندر بنا لے جس نے کوئی ایسی بات کہی معلم افر جو میں نے نہیں کہی ہے فر یہ سب ہوا اپنا ٹھکانا جہن میں بنا لے من ہدس آدمی بھی حدیث جس نے کوئی ایسی حدیث بیان کی جو میں نے کہ اپنا ٹھکانا جہن میں بنا لے من حد آدمی بھی حدیث نے میرے بارے میں ایسی جھوٹی اور کمزور اور ضعیف روایت بیان کی جس کے بارے میں اس کو پتا چل گیا کہ یہ جھوٹی اور غلط ہے ضعیف ہے فہو آحد وہ بھی جھوٹوں میں سے بھی جھوٹا ہے صحیح مسلم کے ساری حدیثیں سیم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے بارے میں ایسی بات کہہ دینا جس کا کو کوئی وجود اور ثبوت نہ ہو یہ بہت بڑا جرم ہے اور دین سازی دین گھڑنے کے مترادے اور سنی سنائی باتیں آگے سے آگے پہنچا دینا صحیح مسلم کے سر ہی نبی اللہ اسلام کا فرمان موجود ہے بے حملی مریم مین الد اجاد کل ماسا میں ہا کسی بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی دریل ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دیں بات سنی کوئی تحقیق نہیں کیا یہ سچی ہے یا جھوٹی ہے جیسے سنی ویسے آگے کر دی پر میں بھی ہستی مرین بھی نہ چاہے بندے کو اتنا جھوٹ ہی کافی ہے ہر جیسا بھی کلین ماشا میں آ کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کہنا شروع کر دیں یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے تو اللہ سبحانہ ہوگا تو نے حکم دیا انجاب نبا اِن فتح بھائی تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے فاطف اس کی پہلے تحقیق کرو کیا یہ سچ ہے کہ نہیں ہے کیا جس کی نسبت سے یہ بات کہی جا رہی ہے اس نے وہ بات کہی بھی ہے کہ نہیں کہی ہے تحقیق لازم ہے چان بین کرنا لازم ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی ذات پر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات پر ساری ان کی جھوٹی بات کرو امن عبادلہ ممن اس طرح کالی بات اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے بارے میں جھوٹی بات کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو تبا والا اگر یہ بھی اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کے ہماری طرف منسوخ کر دیتے لافذ نہ ان کا دایا ہاتھ پکڑتے تم والا پسان عامر پھر ان کی شادہ کاٹ دیتے پوامن کم حاج نو حاج اذین پھر تمے سے کوئی انہیں چھڑانے والا نہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے جھوٹ باندھنا اتنا بڑا شوق ہے لوگ سوچتے نہیں ہیں سمجھتے نہیں ہیں ہاں بفا ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ جی اللہ نے یہ کہا ہے نبی اصلاح و سلام نے یہ کہا ہے نہ وہ بات قرحان میں ہوتی ہے نہ نبی کے فرمان میں ہوتی ہے اپنی ہی طرف سے کسی نے گھڑی ہوئی ہوتی ہے کوئی وجود اور ثبوت اس کا وجود نہیں ہوتا ہے پھر اس کو آگے سے آگے پھیلانا آگے سے آگے اس کو نشر کرنا اس کی اشاعت و تربیت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جھوٹا ہونے کے لیے بندے کے یہی کافی تو ایسی باتوں سے اجتلاف کرنا چاہیے گریز کرنا چاہیے اور لکھنا چاہیے وہ عقیدہ اپنایا جائے وہ نظریہ اپنایا جائے جو اللہ سبحانہ نہ ہوا تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں لیا ہے یا امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وجم نے, نے اپنایا ہے وہ عقیدہ و نظریہ اپنانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سا مسلم تم بھی کرو وہ طلح صحیح نواحی شا کہ اگر بعد میں آنے والے لوگ یا غیر مسلم یہودی عیسائی ویسے ہی ایمان لے آئیں جس طرح کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجماہر کی جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی ہے خوقا دیکھتا رہو پھر یہ ہدایت یافتہ بنیں گے بہ ان طلح اگر ویسا ایمان ان کے اندر پیدا نہیں ہوتا بھائی نو ان کی شفاف پھر یہ مخالف کے اندر ہیں اللہ رب العالمین کے فرامین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یہ ایک مسلمان اور مؤمن کے لیے ہجر جان ہونی چاہیے اور اپنا ہر عمل ہر عقیدہ ہر نظریہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنانا چاہے کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ ایسے عقائد نظریات لے کے بیٹھ جائے جس کا اخلاق میں کوئی وجود نہیں جس طرح یہ نوسل کا نظریہ اور عقیدہ ہے لوگوں کے اندر عام کی پائی جاتی ہے اور ارے جاہریت بھی اس کو سفر کہتے ہیں سفر یہ کہتے اس مہینے کا نام سفر رکھا گیا کہ یہ صفر خالی ہے ایک تو یہ سمجھتے کہ اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے خیر سے خالی مہینہ ہے اسی لیے اس کو سفر کہتے ہیں. اور کچھ پہلے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ اور نظریہ تھا یا بلکہ یہ وسیرہ اور طریقہ تھا کہ سفر کے مہینے میں لوگوں کی لوٹ مار کرتے لڑائیاں جھگڑے کرتے اور جس بندے کو لوٹتے اس کو بالکل خالی کر دیتے سارا کچھ اس کا لوٹ لیتے اس لیے اس کو سفر کہتے ہیں اور پھر اس کو انہیں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے محسوس بھی کہتے ہیں دین اسلام نے اس نوسط والے عقیدے اور نظریے کی کلی طور پر نگی کی ہے فرمایا لا سفر جو سفر کو مضبوط سمجھتا ہے عقیدہ اس کا غلط ہے ایسی کوئی بات نہیں بلکہ یہ دن اللہ سبحانہ اہولت اعلیٰ کے پیدا کرتا ہے یہ مہینے اللہ تعالی کے پیدا کرتا ہے اور اللہ سبحانہ نوت اعلیٰ کی پیدا کردہ مخلوق میں سے کوئی چیز ملوث نہیں ہے تو باطل اور تواہ پرستی کا اسلام نے اس انداز میں مکمل طور پر رد کیا ہے اللہ سبحانہ نہ ہوا تو سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اما علیہ